آگے سنو مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیوہوں پر یتیموں پر مسکینوں پر مساجد کی تعمیر پر خیر کے کاموں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں سمجھے گا ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت دھیان سننے پڑے گی اتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے بھائی ان کو اٹھا دو میں اسے کہنا چاہ رہا وہ دھیان سننا باقی مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نسرت سمجھتے ہیں یہ عالمی غلط فہمی ہے یہ عالمی غلط فہمی ہے سنو توجہ سے بات جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں خیر کے کام و مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں یہ عالمی غلط فہمی ہے یہ عالمی غلط فہمی ہے اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ صاحبہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا سواری بھی دی ہتھیار بھی کھانا دی, بھی دیا کھانا دیا؟, دیا سنو غور سے بات یہ ساری مدد جیتی صاحب نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی مدد مسلمانوں کی اسلام کی مدد کیا ہے نصرت کیا ہے اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نسرت دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اسلام کی نسرت تو دعوت دینا ہے بس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہاری یہ بات آسان ہو جائے کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت دین کی اسلام کی نصرت کھانے کی دعوت مسلمان دین کی دعوت اسلام کی نصرت ہی بات کھانے کی دعوت دین کی دعوت اسلام کی نصرت یہ ہے اسلام کی یہ ہے اسلام کی نسرت کہ آپ دعوت دے کر شخص اسلام کی طرف لائیں یہ ہے یہ ہے اسلام کی نصرت ایک مسلمان جہازت کا برا کر دینا یہ مسلمان کی نصرت ہے یہ